رحمان خال اللہ الله تعالى في لت القدر لیلت القدری خیرم من الف شاہر تنزل المل اکا ترفی رب من كل امر سلام یا حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی عمری وحلو القدتم باللسانی یفقہ قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمی بالخیر آمین یا رب العالمین سوت القدر کی دلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا ہے قرآن مجید کے تیس پارے کی مختصر سی صورت جو ہمیں بچپن سے یاد ہے اور مجھے یاد ہے کہ بچپن نے جب میں ہم نے اسے یاد کیا تھا تو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا تھا کہ پہلی جگہ ہم نے لیلا تل قدر پڑھنا ہے اور باقی لدر پڑھنا ہے لیلا تل قدرا کا ماں لیلا تل قدر پھر لیلا تل قدر خیرومن الفش ہے لیکن جب گرامر پڑھی تو الحمدللہ سب پتہ چل گیا کہ لیلا تل قدر کیوں پڑھنا ہے اور لیلا تل قدر پڑھنے ہم نے الحمد للہ چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری کل شروع کیا تھا اور مرکب جاری کسے کہتے ہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے یہ حروف جارا اور مجرور اسم کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی مرکب جاری سنتے دو پارٹس کے آپ کے سامنے آنے چاہیے ہرف جر اور مجرور حرف جر کیا ہوتا ہے ہرف جر ایک حرف ہوتا ہے جو کہ کلمہ کی ایک قسم ہے اور یہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو مجرور کر دیتا ہے حرف جر جو ہے یہ عربی گرامر میں سترہ کی تعداد میں پایا جاتا ہے کویا حروف جارہ کی تعداد سترہ جن میں سے ہم نے کہا تھا کہ دس یا گیارہ پڑھنے ہیں اور ہم نے پڑھ لیے تھے آٹھ پڑھ لیے تھے الحمد للہ آٹھ حروف جارہ جو ہم نے پڑھے تھے اس میں جا ایک, ایک لیٹر پر مشتمل تھے با تا واؤ, کاف اور لام جبکہ اگلے تین جو ہیں وہ فی, من اور ان کی صورت میں تھے جو مرکب جاری کل ہم نے بنائے تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوت القدر سے میں چند مرکب جاری بلکہ جتنے بھی مرکب جاری ہے وہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں اور آپ انہیں پہچانے کہ یہ مرکب جاری ہی ہیں اور ان میں پہلا ہرف حرف جر ہے اور دوسرا مجرور ہے جو کہ اس حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے تو سد القدر کا جب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہمیں ملتا ہے انا ہو فی تو آپ کو پتا ہے فی ایک حرف جر ہے جس کے بعد اسم ہوگا اور وہ مجرور ہوگا لہذا لئی مجرور ہے لیلا تی مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ لام کے بغیر بھی ہے اور تنوین کے بھی بغیر ہے تو ایسا اسم جس پہ لام بھی نہ ہو تنوین بھی نہ ہو وہ مضاف بنتا ہے کنفرم کرتے ہیں جب اگلا مجرور ہو تو اگلا جو ہے وہ ہے مجرور القدری تو کنفرم ہو گیا کہ لیلا تل قدری جو ہے یہ مرکب اضافی ہے اور فی لیلا تل قدری مرکب جاری ہے ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے مرکب زافی کا ترجمہ کریں گے اور پھر اینڈ پہ مرکب جاری کو ترجمے میں لے کر آئیں گے یعنی قدر کی رات میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نازل کیا آگے فرمایا للت القدری خیروم من الف شاہ تو من حرف جب بھی ہم نے کل پڑا آٹھ میں من بھی تھا ہمارا اور من کے بعد اسم ہوگا مجرور ہوگا تو چیک کرتے ہیں جی آگے الف کا لفظ آ رہا ہے جو کہ ہزار کے لیے استعمال ہوتا ہے الف اسم اس میں بھی تنوین نہیں ہے اور اس میں بھی الف نام نہیں ہے تو ذہن کیا بننا چاہیے مزاف کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا تو آگے ہے شہرن تو آپ کو پتا چل گیا کہ الف شہرین جو ہے مرکب اضافی ہے اور من الف شہرین جو ہے یہ مرکب جاری ہے ترجمہ کریں گے ایک ہزار مہینوں سے اب الف شہرین کا ترجمہ ایک ہزار مہینے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو مرکب اضافی والا ترجمہ نہیں لگے گا ایسے ہی ہے نا یعنی ایک ہزار مہینے اس میں کوئی مرکب اضافی والی بات ہی نہیں ہے ترجمے میں لیکن عربی زبان میں کنسٹرکشن مرکب اضافی ہے کنسٹرکشن مرکب اضافی کی ہے تو یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ اچھا عربی زبان میں اگر گنتی بھی استعمال ہوگی نا تو اس میں بھی مرکب اضافی کا عمل دخل کچھ ہے اس وقت میں آپ کو گنتی نہیں پڑھا رہا انشاءاللہ جب گنتی پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ تین سے لے کے دس تک کی گنتی اور سو اور ہزار والی گنتی جو ہے نا اس کو مرکب اضافی کی صورت میں بولتے اور لکھتے ہیں ہے تو یہ چونکہ ہزار والی گنتی تھی ایک ہزار مہینے تو آپ دیکھیں الفی شاہرین وہی مزاح مضاف والی بات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے بہرحال آپ نے یہ پہچان لیا کہ مرکب اضافی ہے مزید ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ کو چلے گا کہ گنتی میں بھی کچھ پورشن جو ہے اس کا مرکب اضافی کے طور پر آتا ہے تو من کا مطلب ہوتا ہے سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للت القدری خیروم من الفی شاہرین للت القدر ایک سے بہتر ہے ٹھیک ہے پھر آگے فرمایا تنزل الملا اکاطو وروہ فی تو فی ایک مرکبے جاری ہے تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ فی حرف ہرفر زمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے تو یہاں وائد مونس کی زمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور ظاہر بات ہے ہا ایک پروناؤن ہے اور پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوز ان پلیس آف اے ناؤن تو ہا مونس کی زمیر ہے تو پیچھے مونس کون ہے مونس کون ہے پیچھے للا مونس نہیں ہے للا مونس ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا تنزل الملا اکا تو وروح فرشتے اور الروح اس رات میں یہاں پر آپ ناؤن رکھ کر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس رات میں نازل ہوتے ہیں تنزل الملا اکا تو بی ازنی ہم آگے دیکھیں بی از نی ربی ہم ہاں جی باہر بجر پڑا ہوا ہے آپ نے باہر ہے ہر بجر کے بعد اسم ہوگا تو ازن کا لفظ اس میں اجازت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ازن کے مانا اجازت اب باہر ہو جا رہا ہے عزم مجرور ہے مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ اس لفظ پہ الملام بھی نہیں ہے اور اس لفظ پر تنوین بھی نہیں ہے تو فوراً ذہن جانا چاہیے مذاق بن رہا ہے کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا تو اگلا رب جو ہے اسم وہ مجرور ہے تو پکا ہو گیا کہ مرک اضافی ہے لیکن رب اسم جو ہے وہ پھر علیم لام کے بغیر تنوین کے بغیر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو یہ پھر مضاف ہو گیا اور اس کا مزافل ہے ضمیر ہم ہے جسے ہم کے طور پر یہاں پڑھا اور لکھا گیا کیوں کہ پیچھے زیر ہے تو گویا ازنی ربی ہم ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے جو با حرف و جر کے لیے استعمال ہوا ہے ترجمہ اس کا کریں گے ان کے رب کی اجازت کے ساتھ ان کے رب کی اجازت کے ساتھ اور اردو محاورے میں کہیں گے فرشتے اور اروح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ تو ان کے کی بجائے میں نے اپنے کے ساتھ ترجمہ کیا بالکل جس طرح میں کہتا ہوں جی یہ میرا قلم ہے میں میرے قلم کے ساتھ لکھتا ہوں میں یہ تو نہیں کہتا نا میں کیا کہتا ہوں میں اپنے قلم کے ساتھ لکھتا ہوں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کا قلم ہے اور کہتا ہوں آپ آپ کے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں نہیں آپ اپنے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں وہ اس کا قلم ہے اور وہ اس کے قلم کے ساتھ لکھتا ہے وہ اپنے قلم کے ساتھ لکھتا ہے اوکے تو وہ نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ اپنے رب کی اجازت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں آگے فرمایا من کل امرن پھر ایک مرکب جاری آپ کے سامنے آ گیا قرآن مجید کی صورت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو آپ کو کسرت سے ملنے والا مرکب ناقص مرکب جاری ملے گا ذہن میں رکھیے گا کثرت سے ملے گا اتنے سارے تو میں نے آپ کو ست میں دکھا دیے من ہر ہے اس کے بعد مجرور ہوگا اسم ہوتا اسم ہے اس میں اس کے بعد مجرور اسم اور کل کا لفظ جو ہے اس میں لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے تو پھر آپ کا جی مزاحم رہے کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا تو اگلا مجرور مزافل ہے تو گویا کلی امرن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے اور من کلی امرن مرکب جاری ہے جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ آپ کو ملے گا ہر کام ہر حکم سے یعنی لفظ ترجمہ ہوگا ہر حکم سے لفظی ترجمہ اس کا کر رہا ہوں اچھا اب آپ کہیں گے یہ کل امر مرکب اضافی ہے لیکن اس کا ترجمہ کا کے کی کیر بن رہا ہے ہر کام ہر حکم ٹھیک تو یہاں پر ایک ایکسٹرا چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو دیکھتا چلوں انشاءاللہ شاء آپ کو آ کام آئے گا کہ عربی زبان میں یہ جو آپ کنسٹرکشن بولتے ہیں نا جیسے میں کہوں ہر طالب علم صحیح میں کہوں ہر چیز جیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر رہ بولتے ہیں نا اسی طرح میں کہوں ہر گھر تو یہ اردو میں جو ہر کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے نا اس میں, اس میں آپ کو اردو میں کوئی مرکب اضافی والا شیڈ نظر نہیں آ رہا لیکن عرب اس کو بھی مرکب اضافی کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے رب ہر کے لیے تو کل کا لفظ بولتا ہے کل ٹھیک ہے اور آگے جو ہوتا ہے نا اس کو مزاف لہ کے طور پہ شو کر دیتا ہے یعنی طالب ان کی عربی کیا ہے تعلب تو تالب جو ہے وہ نکرا لے کر آئے گا اور مجرور لے کر آئے گا اور بن جائے گا منفو رکھیں گے تو بنے گا کلو طالبن منسوب رکھیں گے تو بن جائے گا کلّا طالبن مجرور رکھیں گے تو کل طالب تو کلو طالب کا معنی ہے ہر طالب اب مجھے بتائیے فروخت اگر میں کہنا چاہوں ہر چیز تو اس کی عربی کیا ہوگی کلو شاہ ایکسیلینٹ کلو شعی ان اگر میں کہنا چاہوں ہر گھر حسن کلو بیتن کتنے ذہن لوگ ہیں یار کلو بیتن آسے میں کہنا چاہتا ہوں ہر دروازہ کلو بابن ساک میں کہنا چاہتا ہوں ہر آدمی کلو رجولن کلو رجولن میں کہنا چاہتا ہوں معاویہ ہر عورت کلو امراطن واحد لے کے آنا ہے کلو امراطن ہر لڑکی بنت کلو کلو بن تین ہر کلم جی کلو کلم ماشاء اللہ آپ کو یہ فائدہ تو ہوا آپ کو ہر کے ساتھ جو بھی لفظ رکھتے ہیں اس کی عربی آ گئی ہر کے ساتھ جو بھی آپ لگانا چاہیں اس کو مرکب زافی میں کنسٹرکٹ کر دیں تو ہر کام ہر حکم کل امرن اور اسے پہلے جب من لگا تو من کل امرن ہو گیا ایک مرکب جاری اور آپ کے سامنے گیا، ٹھیک ہے؟ تو تنزل الملائے کا تو روح فیحا من کل امرن سلامتری مطلع عل فجری تو یہ ہمارا آج کا آخری مرکبے جاری ہوگا ٹھیک ہے اس پہ ان اللہ ہم اسی وقت بات کریں گے کہ حتہ بھی ایک ہرف ہے جس کے بعد مطلع اسم مجرور ہے اور مطلع کا لفظ علی نام کے بغیر ہے تنوین کے بغیر ہے مضاف بن رہا ہے اگلا مزافل ہے کیونکہ مجرور ہے تو ترجمہ کریں گے فجر کے طلوع ہونے تک فجر کے طلوع ہونے تک تو یہ حتٰ بھی ایک حرف جرا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کی سوت القدر میں کتنے مرکبے جاری استعمال ہوئے ایک دو تین چار پانچ اور چھ چھ مرقب جاری آپ کے سوت القدر میں استعمال ہوئے تو مرکب جاری سب سے زیادہ ملیں گے اور باقی ان اللہ مرکب جاری کے اندر ہی کوئی مرکب ناقص آپ کو مل گیا جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کو مرکب جاری کے اندر مرکب اضافی مل رہا ہے زیادہ تو ترتیب بھی آپ کو اندازہ ہو گیا تعداد کے اعتبار سے کہ سب سے زیادہ مرکب ناقص قرآن مجید میں آپ کو مرکب جاری ملے گا اس کے بعد مرکب اضافی ٹھیک ہے اور مرکب توسیفی اور اشاری تو کم ہی ہوں گے تو فوکس آپ نے کرنا ہے مرکب جاری اور مرکب اضافی پر ٹھیک ہو گیا تو الحمد جی میں سوت القدر کے مرکب جاری پہچان کروانے کے بعد اب اپنے باقی جو رہنے والے حروف جا رہے ہیں ان کو آپ کو مکمل کروا دیتا ہوں اور پھر ان اللہ ہم پڑھے جانے والے چاروں کے چاروں مرکبات ناقصہ کو جملہ اس میں ہمیں استعمال کر کے دیکھیں گے ان شاء اللہ ساتواں اور آٹھواں ہر فجر ہم نے کل شروع کیا تھا من اور ان جس کی ایگزامپل ہم اسم کے ساتھ دیکھ چکے تھے ٹھیک ہے جیسے ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے پھر من المدینہ تی مدینہ سے دونوں کا ترجمہ سے ہوتا ہے انگلش میں جو افرام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی اس کے معنی ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جارہ میں سے اکثر حروف جارہ جو ہیں کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو پروناؤن استعمال ہوتے ہیں وہ مجرور پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں تو مجرور پروناؤنس آپ کو آنے چاہیے وہ میں یہیں پر لکھ کے رکھ دیتا ہوں جی کون سے ہیں وہ ذرا ذہن میں تازہ کروا دیں ہوما ہوم جی اس کے بعد ہا ما کنہ نیکسٹ کا کما کم کی کما کنہ یا اور نہ اس میں ذہن میں یہ تازہ رکھتے ہوئے کہ ہو جو ہے اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں چار ایک یہ ہو ایک الٹے پیش کے ساتھ ایک کھڑی زیر کے ساتھ اور ایک سیدھی زیر کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ جو ہما ہم हुम اور ہونا ہے ان کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں ان کی دو بنتی ہیں ایک یہی شکل اور ایک ہما ہم हिम اور ہننا हुम اور وجہ آپ کو پتا ہے کہ ہما ہم اور ہونا کب ہما ہم اور ہننا ہوتا ہے جب ہما ہم ہونا سے پہلے زیر حرکت ہو یا ساکن یا ہو ٹھیک ہے اور ہو الٹی پیش کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب ہو سے پہلے زبر یا پیش ہو کھڑی زیر اس وقت ہوتی ہے ہو پر جب اس سے پہلے ہو اور سیدھی زیر اس وقت ہوتی ہے جب اس سے پہلے یا ساکن ہو اوکے جی تو مین اور ان یہ دونوں ہی جو ہیں زمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو پہلے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں زمائر کے ساتھ جی بسم اللہ کریں جی ان ترجمہ کیا ہوگا ان کا مطلب اس سے ہے تو ہو اس سے ان ہو تو آپ بولتے نہیں ہے جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی ان ہو اللہ اس سے راضی ہو ان جب کسی ایسے صحابی کا نام لیتے ہیں جو باپ اور بیٹا دونوں صاحبی ہوں یا دو صحابہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی ان یا ایک صحابی جس میں والد بھی صحابی ہوں آپ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہ ان جب دو سے زائد صحابہ کا نام لیں گے تو آپ کہیں گے رضی اللہ تعالی ان ہم ان ہا جب منا صحابیہ کا آپ نام لیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان ہا انہ انہم انہا انہما انہ ان کا انکما انکم ان انکما انکنا ٹھیک ہے اب آ رہا ہوں مجھ سے نوٹ کریں جی دیکھیں جی بڑا اہم پوائنٹ ہے پوری تو وجہ چاہیے ان کے ساتھ آ جی یا کیا جاتی ہے زیر یا زیر چاہتی ہے نا اب اس کا سامنا اسم سے ہو رہا ہے اس کے سامنے کون ہے اسم ہے اسم تو نہیں ہے نا اسم تو انتہائی شریف انسان ہے اسم تو ہمیشہ زیر ہو گیا نا اس کے آگے آتی اس کے سامنے کون آیا حرف حرف جو ہے نا یہی بات ایک نوٹ کر لیں کہ اسم تو ہمیشہ اس کی بات مانے گا یہ چاہتی ہے مجھ سے پہلے جو بھی ہو زیر ہو اگر اس سے پہلے اس میں آ جائے تو اس زیر ہو جاتا ہے اس سے پہلے فیل بھی آئے گا اوکے okay? فیل اس کی بات کبھی نہیں مانے گا فیل کبھی بھی زیر نہیں ہوگا اس سے پہلے حرف بھی آئے گا جیسے یہاں آ گیا ہرف جو ہے یہ درمیانہ ہے درمیانہ کہتے ہیں موٹی یہ موڈی ہے چاہے تو بات مان لے زیر ہو جائے چاہے تو بات نہ مانے فالو کریں یا موڈ اچھا ہے تو بات مان لی موڈ اچھا نہیں ہے تو بات نہیں مانی لیں جی ان کا ٹاکرا ہوا یا کے ساتھ یا نے کہا زیرو ان صاحب کا موڈ صحیح نہیں تھا انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنے نون کو زیر دوں اس نے حالانکہ بتایا کہ کل تم نے انل فاشاہ میں زیر دی تھی دی تھی نا کل پڑا تھا نا یہ تم نے زیر دی تھی تو آج کیا تکلیف ہے اس نے کہا میرا موڈ ٹھیک ہے میرا نون میری مرضی سیدھی سی بات اچھا جی اس کی ڈیمانڈ ہے زیر اور انسا بڑے میں یہ اپنی جگہ اڑ گیا یہ اپنی جگہ اڑ گیا حل تو کوئی نکالنا ہے نا جب دو اڑ جائیں آصف دو کے درمیان مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کوئی تیسرا آتا ہے جیسے ہم سالس کہتے ہیں وہ تیسرا آتا ہے اور دونوں کا مسئلہ حل کرا دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا اپنی عام زندگی میں کہ ایک خاص طرح کا تیسرا ہوتا ہے نا ہر جگہ وہی وہ پہنچ جاتا ہے جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ لازمی پہنچ جاتا ہے اور پھر نقصان اس تیسرے کا ہی ہوتا ہے نقصان بھی تیسرے کے ہوتا ہے نا ہمارے ایک کولیک تھے آفس میں انہیں تیسرا بننے کا بڑا شوق تھا یعنی جا رہے ہوتے تھے پہلے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں گھر کی طرف رستے میں کوئی دو بندے لڑ رہے ہیں نا موٹر انہوں نے کھڑی کرنی ہے جا کے ہاں کیا بات ہے یار کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں مسئلہ ان کا حال کرانا ہے ہم نے انہیں منع کرنا ہم نے کہا جی جعفر صاحب نہ کر کرو کس دن وہ <laughs> کہتے نہیں اللہ کام میں کوئی نہیں اچھا کہ ٹھیک ہے ایک دن آفس آیا تھا ہم نے دیکھا ان کے نا بازو پہ پٹی بندی ہوئی تھی ہم سمجھ گئے ہم نے کہا لگتا ہے کل بھی کوئی سالس ہے پوچھا ہم نے ہم نے کہا جی کیا ہوا کہتے یار میں کل جا رہا تھا تو بندے لڑ رہے تھے تو بس میں نے ان کی سلا کرا دی تو ریزلٹ یہ نکلا کہ دو میں جب بھی جھگڑا ہوگا کوئی تیسرا آئے گا اور پھر نقصان تیسرے کا ہی ہوتا ہے اور وہ اکثر تیسرا وہی وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک تو عربی گرامر میں جب بھی ایسا مسئلہ ہوگا دو کا مسئلہ تو ایک تیسرا ضرور آئے وہ تیسرا جو ہے نا وہ ہوگا نون وہ ایک نون ہوگا جو ہر جگہ پہنچ جائے گا اوکے جی نون صاحب آ بیچ میں شروع میں کون تھا ان نون صاحب بیچ میں آ اور یا صاحبہ اینڈ پہ ہے یا کی ڈیمانڈ کیا ہے زیر اور ان اپنے نون کو بچائے ہوئے ہیں تو اب زیر کون ہوگا درمیان میں جو نون آ رہا ہے لہذا یہ زیر ہو جائے گا اور جب آپ اس کو لکھیں گے تو دو نون ہو گئے ان دونوں نونوں کو ملا کے لکھیں گے تو شد کے ساتھ لکھیں گے ایک ساکن نون دوسرا زیر کے ساتھ تو زیر حرکت آ جائے گی اور یا سکون کے ساتھ آئے گی بن جائے گا ان نی ان نی. تو یا کی ڈیمانڈ بھی پوری ہوگی ٹھیک ہے اور ان بھی اپنے نون کے سکون کو بچانے میں کامیاب ہو گیا اوکے جی تو یہ ان نی اب یہ نون جو ہے نا بیچ میں آیا اس کا نام نوٹ کر لے ایک نام پتا ہونا چاہیے جس طرح میں جافر صاحب کا نام یاد ہے تو اس اس نون کا بھی نام یاد ہونا چاہیے کہ یہ نون صاحب کون ہے جو بچاؤ کے لیے آتے ہیں یہ آئیں گے ابھی بہت جگہ پہ آئیں گے ان کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے اس وقت یاد رکھنا ہے ان نون صاحب کا نام ہے جی نے وکایا نے وکایا نو نے وکایا کا معنی ہے بچاؤ والا نون بیچ بچاؤ والا نون بیج بچاؤ والا نون اوکے جی لیں جی یہاں تک ہم پہنچے تھے انی اور ان نا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو ان اور نہ مل گیا اور نون کو دو مرتبہ کی بجائے ایک مرتبہ شد کے ساتھ لکھ دیا اب آئے جی من کے ساتھ جی مین ہُو ستنا آئے گا من ہوما من ہم من ہا من مین من کا من ہما من مین مین مین مین من مین من نی اوکے جی نہیں جی آٹھ حروف ہے جا رہا الحمد للہ ہمارے مکمل ہو گئے اب ہم چلتے ہیں نویں حرف جر کی طرف نواں حرف جر جو ہے ہمارا وہ ہے الا اللہ الا کے معنی جو ہے یہ ہوتے ہیں تک یا کی طرف الا کے مانا کیا ہوتے ہیں تک یا کی طرف تک کے لیے آپ ٹو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور کی طرف کے لیے ٹو ورڈس کا لفظ آپ استعمال کر سکتے اور دونوں ہیں اوکے okay جی ہاں جی میں نے کل بتایا تھا کہ میرا دوست مکہ سے آیا تو مکہ سے کی اربی ہم نے کی تھی من مکہ تھا اب وہ واپس مکہ تک گیا مکہ تک گیا عربی میں کیا کہوں گا الا مکہ تا الا مکہ تا کیوں سر مجرور؟ مجروری ہے مکہ تا اچھا اگر وہ مکہ سے مدینہ تک گیا ہو تو عربی میں کیا کہیں گے من مین مک الا المدینتی ٹھیک ہے ال کے ساتھ آیا تو دا سٹی آ گیا اب یہاں پر دیکھے میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا یاد ہے آپ کو الا میں لام پہ کھڑی زبر آ رہی ہے نا ایک میں نے سمپل سا اصول بتایا تھا کہ جتنے الٹے اور کھڑے ہوتے ہیں نا جتنے الٹے اور کھڑے ہوتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑھتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں بتایا نا اصول تو یہاں پر وہی اصول اپلائی ہوگا وہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں ہم ملا کر پڑھنا چاہ رہے تھے تو کھڑی زبر کو ہم سیدھی زبر میں تبدیل کر دیں گے اور کہیں گے میم مکا تا الل مدینتی مان صاحب میں کہنا چاہتا ہوں گھر سے مسجد تک کیا ہوگی اس کی گھر سے گھر کو مارفا رکھے نا مکہ کو تو ہم نے الفام اس لیے لگایا تھا کہ مکہ پہلے مارفا تھا نا ورنہ ہم نے ہر ایک پہ میں الفام لگایا ہے دا لگانے کے تو ہم ماسٹر ہیں نا دا ال جی گھر مسجد تک منل بیتی السدی وہ آبیا آسمان سے زمین تک منس سمائی ال اردی ٹھیک ہے جی طلحہ سمجھ آ رہی ہے نا جی طلحہ وہ گھر سے مسجد تک آئے ہیں آپ مسجد سے گھر تک جائیں سہین لوگ ہیں قرآن مجید میں ہے سبحان اسرا بیلن منل مسجد الحرامی مسجد القسا منل مسجد الحرام مسجد القسا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی منل مسجد الحرام مسجد حرام سے الل مسجد مسجد اقسا تک میں کہنا چاہتا ہوں آسمان کی طرف کیا بھی ہوگی اس کی جلدی سے بتائیں آسمان کی طرف سمائی میں کہنا چاہتا ہوں زمین کی طرف کیا عربی ہوگی الل اردی میں کہنا چاہتا ہوں پہاڑوں کی طرف ایلل جبالی میں کہنا چاہتا ہوں اونٹوں کی طرف تو عربی میں اونٹوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الل ایبیلی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فلاح ان کیا وہ نہیں دیکھتے الل ابیلی اونٹوں کی طرف کئی فاخلیت کیسے ہم نے انہیں تخلیق کیا وہ ال سمائی اور آسمان کی طرف کیف فارفیت ہم نے کیسے اسے بلند کیا اب فیل پڑیں گے تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا ان شاء اللہ جبالی اور پہاڑوں کی طرف کیف فا کیسے ہم نے انہیں گاڑا و الل اردی اور زمین کی طرف کئی فاستی اس کو پھیلا دیا تو الا جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تک کہ کی طرف آتا ہے الا جر جو ہے یہ بھی زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ بھی پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کریں جی ہاں جی پہلا والا کیا بنے گا جی ہوں ہوں ال پہ کیا آئے گا حسن زیر آئے گیلئی ہی سمپل ہے یار ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو ہو پہ زیر آتی ہے الہی ہی اس کی طرف ہاں جی الما حما ہما بنا کیونکہ پیچھے یا ساکن ہے ان دونوں کی طرف الئی ہم ان سب کی طرف اس مونس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام ال کی طرف بھیجا فَأَرْسَلْنَا اِلَيْحَا اِلَيْحَا ہم نے بھیجا اس کی طرف روحانہ اپنے فرشتے کو الہما الہ ال کا تیری طرف میں کہتا ہوں یا میں نے تیرتا بندہ بھیجا تھا الہ تم دونوں کی طرف الئی تم سب کی طرف الئی کم مونس کو آپ کہیں گے الئی کی تیری طرف دو مونس الئی کما سب مونس الی کن میری طرف الئی یا دو یا بن جائیں گی نا دو یا بن جائیں گی اور کیسے لکھیں گے پھر یعنی ایک یہ بنا الئی اور ایک یہ یا دونوں یاحوں کو اکٹھا لکھا اور کیا بن گیا لیا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتا ہے اسکون بھی آتا ہے زبر بھی آتی ہے تو زبر ہم نے اور آخری کیا بنے گا کیا مطلب انئی نا بہ بے شک ہماری طرف ہی ان کا آنا ہے آنا تو ہماری طرف ہی ہے نا تو الا بھی کور ہو گیا آپ کا لیں جی دسواں اور سیکنڈ لاسٹ فر ہم پڑھنے لگے ہیں اور یہ ہے اللہ بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے جس طرح الا تھا یہ الا ہے اللہ کے معنی پر کے ہیں پر پر کا کیا مطلب ہے حسن پر آن ہاں یہ کہیں وہ والے پر نہ سمجھ لینا آن یا ایٹ اوکے جی قرآن مجید میں ہے اللہ تعالی نے شاطمایا اللہ کلو قلوبہم کیا ترجمہ ہوگا ان کے دلوں پر وہ اللہ کلو بہم ان کے دلوں پر ایک پردہ ہے ٹھیک تو اللہ کے بعد قلوب مجرور ٹھیک کلوب اس میں اور میں نے آپ کو کل فارمولہ بتایا تھا اسم کے ساتھ جب بھی یہ زمیر آ جائے نا اسم کے ساتھ تو پکا مرکب اضافی ہوتا ہے ٹھیک تو مرکب اضافی اللہ قلوبہم ان کے دلوں پر ختم اللہ کلوب الم اللہ ابسارشاوت تو اللہ کے ساتھ آپ کو بہت ملے گا ہاں جی میں کہنا چاہتا ہوں پانی پر اس کی عربی کیا ہوگی علل ال پانی پر قرآن مجید میں ہے کانا ارشو ارش ہرش ال کانا کا مطلب ہے تھا کانا ارش علل مائی اس کا عرش پانی پر تھا دیکھیں قرآن مجید آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا ان اللہ تعالی ابھی آپ صرف اسم والا پورشن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ للہ الا بھی جو ہے یہ پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور بالکل اسی طرح استعمال ہوگا جس طرح اللہ استعمال ہوتا ہے تو جس طرح ہم نے ہی بنایا تھا اسی طرح بن جائے گا آپ اکثر پڑھتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام پڑھتے ہیں نا علیہ अलेह السلام سلام اس پر علیہ ان دونوں پر علیہم ان سب پر سراط علیہم علیہ اس مونس پر یعنی حضرت مریم سلام ال علیہ علیہ علیہ ہنا علیہ کا تجپر السلام و علیہ کا تج پر دونوں تو آپ کہیں گے السلام و تم دونوں پر سلامتی ہو دو سے زائدوں تو کہیں گے السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو ایک بندے کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم ایسے ہی کہتے ہیں نا اس کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ ادب کی وجہ سے ٹھیک ہے جس طرح ہم ادب کی وجہ سے واحد کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں نا آپ نے اکثر دیکھا ہے؟ کچھ لوگوں کو بولتے ہیں کہ جی ہم پھر وہاں گئے ہم ہم گئے کہتے ہم کون آپ کے ساتھ بھی تھا کوئی نہیں ہم ہم اکیلے تھے تو ہم اکیلے کہاں تھے بھی ٹھیک یعنی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور بادشاہ تو بولتے ہی اس طرح ہم نے حکم دیا تھا थी. تو یہ تعظیم عزت کے لیے واحد کی بجائے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا واحد کو السلام علیکم تو آپ اسے عزت دے رہے ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ واحد کو سلام کر رہے ہوتے ہیں نا تو سات دو فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں تو دو فرشتے اور آپ تین ہو گئے تو تین کے لیے جمع کا لفظ ہو گیا ٹھیک ہے ناسلام و علیہ کم مونس ہوگی تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں عربی گرامر میں کوئی غلط نہیں کرے گا السلام علیہ یا بنتی ٹھیک ہے السلام و علی کما السلام و علی کس میں نماز میں تو نماز میں بھی یہی ہے نا جو ادھر فرشتے سب شامل ہو جاتے ہیں نا پھر وہ جو بندے وہ تو پورا آخر تک سلام کر کے آتے ہیں نا آپ نے دیکھا کہ نمازی کہی تو وہ مڑتے ہیں اور تک دیکھتے ہیں ابھی کون کیا کر رہا ہے پتا سمپل سا جی آپ السلام علیکم اپنے ادھر کندھے کی طرف دیکھیں بس اور سلام ہو گیا آپ اور علیہ ہم پر ٹھیک ہے تشاہود میں پڑھتے ہیں السلام علینا علیہ عباد اللہ علیہ تو غور کریں آپ ڈیلی ایک صورت پکڑیں چھوٹی صورت تیسویں پارے کی اس میں سے سارے مرکب جاری کا ٹھہرے کے سائڈ پہ کر دیں کم از کم یہ کام تو کریں یار مرکب جاری اٹھائیں سائڈ پہ کریں جب مرکب جاری سائڈ پہ ہو جائیں گے پھر اس میں دیکھیں مرکب جاری کے اندر بھی کوئی مرکب چھپا ہوا ہے اسے نکالیں جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں اس وقت بات نہیں بنے گی اوکے جی تو علینا ہم پر انا حساب بے شک ہم پر ان کا حساب ہے پھر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے اور پھر ہم پر ان کا حساب ہے یعنی ہم نے ان کا حساب لینا ہے جی. لے جی دس ہو گئے میں نے آپ کو کہا تھا گیارہ کراؤں گا تو گیارہواں اور آخری ہر فجر جو میں پہلے ہی آپ کو کروا چکا ہوں وہ ہے ہتا حتا کے معنی تک کے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ تک جو ہے انٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب تک یہاں تک کے معنی میں اور اس کی وہی ایک ایگزامپل ہے آپ نے یاد رکھنی ہے سوط القدر کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ راج جو ہے قدر والی یہ سراپا سلامتی ہے کب تک متلاجری فجر کے طلو ہونے تک. Okay جی. بس کے ایک ایک آپ نے یاد رکھ رہی ہے. تو الحمد للہ مرکب جاری ہمارا مکمل ہو گیا میں چند سوالات مرکب جاری کے حوالے سے آپ سے کرتا ہوں اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہم ان مرکبات ناقصہ کو جملہ اس میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے سبانک اللہ